أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کے طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو اور بے شک وہ لوگ جہیں اور وہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے أر الل إِغافِ الن جوو عملكرتِهاَا وَلاإِن أتيت الذي نَ أوتُ الكتابك آية ما تبعع قبللتك وَما آ ت بتاب قبلتهم وَما بعضهم بتابٍ قبللة بعد اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئے جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقینا اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق ومن ترین یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا وَلِكُلِّ هُوَ قدیر اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا مو مسجدِ حرام کی جانب پھیر لیں اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبل آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا مگر ان کا نسلی غرور ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و انعت کی بنا پر ہے اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی واحع کے پابند ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں آپ ان کے قبل کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں پھر یہود کا قبلہ سخرۂ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرکی جانب ہے جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسی معاملے میں ان کی موافقت کریں گے پھر یہ وائید پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے پھر یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کے مجرم حق کو چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق کو صفائی باطنی کی وجہ سے مشرف بے اسلام ہوئے پھر پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں پھر یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے لِكُل جعلنا منكم ومن هاجا ولو شاء اللہ آتاكم یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی بھی کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا اختیار دینے سے مقصور اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے اس لیے اے مسلمانوں تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں بارد بارد بارد پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں پس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جسے ہمنا تم هارے لئے تم ہی میں سے رسول بھیجا وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے فض قرونی چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو الذين آمنوا ان مع اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو قبل کی طرف منہ پھیرنے کا حکم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے یا تو اس کی تائید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے ہے یا یہ چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی وہاں اسے بیان کیا دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے وہاں اسے دہرایا تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے وہاں اسے بیان کیا گیا ہے بہوال فتح قدیر پھر یعنی اہلی کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں پھر یہاں ضلع سے مراد معاندین عناد رکھنے والے ہیں یعنی اہل کتب میں سے جو معندین ہیں وہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزمان کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا وہ بطور انات کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرقی نے مکہ ہیں پھر ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرقوں کے باتوں کی پرواہ مت کرو انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے مجھ ہی سے ڈرتے رہو جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلاخوف لو متلام ملامت گروں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر عمل کرتے رہو تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکمِ الٰی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بنایا ہے بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے پھر کم جیسے کا تعلق ماقبل کلام سے ہے یعنی یہ یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں وہ تمہیں سکھلاتا ہے پھر پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو کفرانے نعمت مت کرو ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا یعنی اس کی تسبیح تحلیل اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دی گئی اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی فرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی نا شکر گزاری کو نعمت ہے شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے لئن شکرتم انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں آرام و راحت نعمت یا تکلیف و پریشانی نعمت میں شکر الٰی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تائید ہے حدیث میں ہے اور صبر میں اللہ سے استعانت کی تاکید ہے حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں بحوالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے صبر کی دو قسمیں ہیں ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر دوسرا احکام الہیہ کے بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر اور ضبط سے برداشت کرنا بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہے خواہشات و لذات اس کو اس طرف کتنا ہی کھینچیں بہوالے ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صابرین اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا ان لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ يَهِي لُوغ هَیں جِن کِلیے اِن کَ رَب کِ تَرَف سَے بَخشِش اور رَحْمَت ہے اور یَہی ہِدا یَت یَافتا ہَیں إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اللہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ شریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف شہدا کو مردہ نہ کہنا ان کی ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب امبیا و مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے بہوال ابنی کثیر نیز دیکھ سکتے ہیں عمران پھر ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں حدیث میں نقصان و مصیبت کے وقت انہ جیون کے ساتھ اللہم اجر نی فی مصیبتی لی فلی خیرمنح پڑھنے کے بھی پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹھارہ پھر شعائر شاعرتن کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں یہاں حج کے وہ مناسق مثلا موقف سعی، منہر حدی و قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں پھر صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج کا ایک رکن ہے لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں سے بعد صاحبہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالی یوں فرماتا فلا جنا اللہ یطوف بھی ماں اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات تاغیہ بدھ کے نام کا تلبیہ پکارتے جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفحہ مروہ کے درمیان سائی کو گناہ سمجھتے تھے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا جس میں کہا گیا کہ صفحہ مروہ کے درمیان سائی گناہ نہیں بحوالۂ صحیح بخاری حدیث نمبر سولہ سو تریالیس بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفہ پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نالا بت رکھا ہوا تھا جنہیں وہ صحیح کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفحہ مروہ کے درمیان صحیح تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے صحیح کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا اور واضح کیا کہ اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے بہوالے افس عیسر التفاثر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحیم <الرَّحِيم> مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولا ہم ينظرون وہ اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے تو ان, تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت ہی دی جائے گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ اللَّهِ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ نہایت مہربان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 الرياح والسحاب المسخر السماء يعقلون بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آ جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لانت کرنے والے بھی اس پر لانت کرتے ہیں حدیث میں ہے من سئل عن علم فقتِ مہو الجمَََ یو بلجام من ن سنن ابن ماجا بہوالِ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چونسٹھ و جامع ترمیمزی حدیث نمبر دو ہزار سو انچاس وقال حدیث حسن۔ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کے لگام اس کے منہ میں دی جائے گی پھر اس سے معلوم ہوا کہ جن کے بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمے کفر پر ہوا ہے ان پر لانت جائز ہے لیکن ان کے علاوہ لوگوں پر لانت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی ہو مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے البتہ جن بعض معاضی پر لانت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتقبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو پھر اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے یہ دعوت توحید مشرقین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی انہوں نے کہا اجعل واحدا انہذا لشیئن عجاب کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس لیے اگلی آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد والی آیت یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یک جا تذکرہ ہے جو کسی اور آیت میں نہیں پہلی بات آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں دوسری بات رات اور دن کا یک کے بعد دیگر آنا دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا تیسری بات سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے چوتھی بات بارش جو زمین کی شادابی وہ رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے پانچویں بات ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے چھٹی بات ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی گرم بھی بار آور بھی اور غیر بار آور بھی شرکی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق ساتویں بات بادل جنہیں اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے برساتا ہے یہ سارے امور کیا اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے یقیناً کرتے ہیں کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں کوئی اس کا کوئی شریک ہے نہیں یقیناً نہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی اکل مندی ہے